رحمة المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفى والوفا أما بعد فأعوذ بالله شهدوا وجئنا بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرتم واسع لا صدق الله مولانا العزيز وصدق رسول النبي الكريم اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وق شوق نواز بولن سل تو سلام گیا یا یار سلام گیا یا حبیب اللہ سلام صللى على النبي نو يا سيدي يا محمد رسول مطلک جلد جلال مجدور کری نا چیز دل نو دماغ زبانوں ہر طرح خطاط مفر مدینے محبوب جڑی رسالتوں نبی پاک قربان اور قربانی جو اللہ مانا کرنی آسن طریقے طریقے عمل سمجھ سمجھ محمد اکبر بیٹے اجتماع اللہ موجودہ وقت دن قریب قریب زمانے یعنی بہت پیش آیا جس واقع آئے اور قلوب بلوبو اظہان تڑپا کے رکھ دیتا وہ واقعہ کی ہے لائے لائے لائے اس کی تفصیل, تفصیل کی ہے یہی آج کے موضوع کے اندر میں جناب رہنا پیش کرنی ہے پہلو اس طور سے میں اپنے موضوع شروع کرا سکیوں بہت ذہن شان کر لو انگریز بہت بڑا ہشیار اور مکار موجودشاد ہے, موجودشاد ہے اپنی آاری اور باری اپنی مکاری اس نے اپنا منہوس قدم ہندوستان کی سرزمی رکھا اپنی طبیعت اور اپنی فطرت مجبور ہو کے انہیں مسلمانوں دھوکے دیتے مسلمانوں دیا ظاہر کہ میں اڈا نفا چاہ مالی اعتبار کے تمہوں مست دیکھنا چاہنا مضبوط چانا مگر در وہ مسلمانوں اسلام ہلاک برباد تباہ کرنا چاہتا ہوا پھر کیوں مت مسلمان مکاری مستیاز مستیاز اس کیاری اور بکاری نے سمجھا اعتماد اعتماد کرقصان ہی ہوا مسلمانوں کے کولو اسلامی سلطنت ڈیڑھ سو سال یا دو سو سال لگاتار محنت کی محنت کوشش نسا نتیجہ دتیجہ یق کہ لکھ لکھ لکھ اس نے دل, دل دماغ بدل کریل کہ کلمہ لے, لے مسلمان ملن اپنے اپنوں سے دان لے ہے صاحب ان کی نگاہ دہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم بیگانی ہو گئی کافروں کی ظالی باتی ہو گئی رسول کریم صلی اللہ تعالی جس دین کی خاطر قربانیاں نگرانی او دین طریقہ کار بیگانہ ہو گیا اور اسلام مسلمان اس نے دل دماغ دیتے کچھ محنت کے نال ایسا جادو کر دج اگر لکھ محنت کرنے بدلتے تیار حالت بن گیا جس طرح سنڈے دے سامنے بھین بجانا قوم دے سامنے دین سنا ان قرآن اج تودہ سو سال جو گزارنے کا طریقہ پیش کر جس طرح نبی لوگوں کے اندر بیٹھ کے کلام کیا افسوس افسوس بدلا تبدیل اس قوم اتنا وقت بھی نہ غور کر سکتے اصل کی کوئی دے خیال گی کوئی کوٹھی دے کوئی کڑی بس اس حالت گزر اس معاشرے پاگل ترین ہے ہے جڑا بندہ رو کے دکھ اپنے درد اس طریقے کی طرف بلا جس طریقے کے اتنے حضرت بلالے ہرشید حضرت امام ابو آگوانی پاور کے چل گیا حالت بن گئی سنے سو پال یہ جمن ہی بدل گئی, گئی نئے دور میں تم انہیں پورانی باتیں سنا رہے نہ نہ سوچا سان بن گئے انج دیا گلام اس طرح دی گفتگو قوم کی ہلاکت استباب نو دکے دوسرے پاس فلم ڈراما طبیعت بھی جگر دے سامنے ہلاکت استباب بیان کرو اور دسو اور احساس کے کہ برباد ہو چکے ہے مگر اندر کربی محمد خون کلم فرا مگر تھے خون کے اندر کرمی سلطان سلاحدین پڑے دفع مگر توڑے دے خون جذبات اصلاف ایسا اس معاشرے دے اندر نفرت قابل بولو جانیے شرابی ڈلے تھے اس دی قدر है, है, اززت اززت اززت ہے عزت ہے اگر بے قدری ہے کہ है, صرف اور صرف, صرف اس انسان دی ہے جڑا آتی ننو اس زندگی دی طرف بلاندہ ہے جنہی زندگی چودہ سو سال پہلا میرے نبی وخائی ہے جس زندگی والا میرے نبی ہلاکت تے سباب تے غور کرنا بہت دور دی دو دی دو دی دی دیا گل قوم دیکھ اتنی فرست نہیں اجوان درستی نہیں کاروبار در تو فارغ ہوتا ٹی وی سامنے آ کے بہ جتوار سارا دل کرکٹ کھیلدا میدان گزر جائیں چنا دے ہاتھ دے اندر تلوارا ہوں دیا صلیق ہاتھ دے اندر اللہ دا قرآن مداز آج جو اپنے ہاتھ دے اندر بلنا پکڑ کے فخر محسوس کر دے گین پکڑ کے فخر محسوس کر دے جڑے میدان زنگ دے اندر دشمنان رسوس دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قلبی سکون محسوس کرتے مسلمان سالانے میدان کرکٹ دکا لا کے چوکا لا کے مگر افسوس خود افسوس کہ ان گفتگو ان گلا باتوں سنن والے کوئی نہیں رہتے سوچنا کہ جنا نے ایک بی آواز ہندوستان کا علاقہ فتح میرے کپڑے اہل علاقہ نے تاریخ دیا کتاباں گواہ نے جس وقت تسلمان سدا دیا تھپڑ بن کے پرس ہے ہاتھ لگے مسلمان دڑپ سی تو مسلمان میں اج گلی بازار اندر جس وقت مسلمان کی ستر روا دیکھنا پیدا ہے پر کول فاطمہ تجہارا دے طریقے پو چل گیا کون سمجھا جو ثت ہے مسلمان کچھ سوچ غور کر اللہ بارے نبی فرمان دے بارے سے تم میں کاری جنہیں نوکے چڑھ کے ستارہ سال دے نوجوان محمد بن کے عظیم مجاہد خیالات جو ختم ہوئے ختم ہوئے انگریز, انگریز بھی بھی بھی دی دی وجہ حکومت تعلیم جو اپنی جاری اور اپنی مکاری دی بنا تھے سچ نک بتانا جھوٹ نکانا شروع ہلاک ہوا پیار تالباً بیس جنوری نمتاز حسین قادری شہید نامیم بندہ خبر اخبار پڑھیا ہوگیا ہو سکتا ہے ٹی وی پٹی وی چل گئی جن گئی موبائل دے ذریعے پیغام پہنچے ہو سجنوں اس بات ملک دے اندر احتجاج نارے بازیاں شور و گھل ہوئے گا حقیقتے ہاتھوں نہ واقع بندہ پرشان ہو جاندہ ہے پھانسی دے پھندے اتھتے بڑے بڑے لٹکے دے رہنے کسی باری میں شور ہو گھل نہیں ہویا ہےا hey جی کہ جن کی وجہ لوگوں کے جذبات اور مولوی شیرانی پڑھو کہ جو قتل ہوا ہوا سزا گئی گئی سے گئی گئی بندہ کوشش کرنا نے بیان کہ قانون ہاتھ لے اندر لین کی کسی کو اجازت نہیں جس کی بنا تھے ج مسالا پوچھنے ڈرامے سویر ہوں ای کو وقت ہے کہ وہ تک جا سکتے ہیں نہ تین چار چران دیا کریم لال ہی کوئی نہیں ہے شک و شبہ یاد رکھ لسلم ایک راشکر سو کی اندر بولن کی لڑ نہیں مگر ایک پاس س جس وجہ ایمان شہید خطرہ میں وقت نے میری اجازت دی اس بعد دساگا کہ ماں مار قانون سارا کم ہوا ہے جڑا بھی ماں برائے قانون قطر کرے گا لٹکا دیتا جائے گا اج کہ کر کے آنا جب میرے نبی دی شریعت بھی ہو شریت کا حکم ایک پاس کر دیتا جائے گا نبی دی کی تھی جائے حفاظت بیاندیا نظر سو واقع ہے دسائی دو ہزار دلاقا ہے Yeah, زمانے کشتی نامی نے میرے نبی شان گردو نواہدے رہنے والے مسلمان اندر جا کے رپٹ کٹائیے پکڑیا تو جج نے ایک سو ترانوے Laborat, اس رنڈی سزا سزا ملک پاکستان کے بادشاہ امت مسا دشمنی سمجھ آئے گی ووٹ دے کے اپنا اپنے ماں بڑے دشمن نے اسلام سے نبی نامو سے ایک سو ترانوے دفا ہے ہے کہ جڑا میرے نبی دی, نبی دی تو پہ ہزار روپیہ جرمانہ مسلمانوں دیکھو تبی کی عزت کتنی سستی مگر مصروفیمانا دسو یارو کہ کیا دی کی مل پچا ہزار روپیہ میں اس گل سمجھنا جاننا میری گفتگو یہی آخیا جائے گا تقریر تے نہیں کیونکہ تقریر ہاں سسو کوئی تہن پنج ہزار روپیہ دے دے کے تبی نام گالا کدے تصا برداشت کر لوں سزا سنا دیتی گئی تیرے ملک دا گورنر سلمانتا سنیا کہ وہ ہے یہودیاں دی نسل نسل دی نسل کیوں کہ مر گیا مردوت تیریا مردوت جس وقت پتا دیتی گئی تھلے لگی دی لگی نا وہ اسلام آباد دے گورنر کہ جنا بو کے بڈی مائی اپنے سر چھوٹے کرے تر دوپٹا لا کے ڈاکٹر چٹ دے میری عزت برباد ہو گئی ہے پیسے میرے کوئی نہیں میں کوٹ در جا کے مقدمہ کرنا ہے میرے مہربانی کرو پرو پرو پرو اور میری دکھلیف نو دور تے سننا گوارا نہ کرے ہے کہ تو حالت کا انتقاب کر دال اس یہ قانون واشانہ اور کالا قانون ہے جو میں گل کر اس گل کا میں ذمہ دار ہوں بہ ہا کا سابت کر گا, گا دے اور ریکارڈنگ موویا کے حوالے جس وقت انہیں بکواس ماری میڈیا کہ جس وقت مسلمان کی بچی نسل کا بل سکھانا ہونا چلا ہونا تماشے میڈیا پابندی قبول نہیں اس غازی جی دی شہادت دی خبر دی گل آئی اپنے حرام آرام دہ سبوت دیتا اور پورے طریقے میں کیا جس قوم نے نعرے غازی تیرے سار بے شمار ممتاز حسین کادریتی لاش کچھ سبق دے کے نہیں گئی او بابا جو سوڑی پہ چڑھیا کچھ سبق دے گیا وہ سبق بھی سبق ہو سکے تیرے تیرے میں بیان گا کچھ ہاں ل... غازی, ممتاز, غازی ممتاز, ممتاز حسین خادری خیر جہر میڈیا سوالات سرکار قانون سالت دے ہائے ہائے او بیٹھا سی دی کمانڈ کے اندر جاند نہیں جدو بھی ادھر تقدیر لگتا ہے مسکراندی ہوئے گی او جلیا اج میرے اگے آکریا بیٹھے تران پڑھتا پتا لگتا کوئی پرواہ نہیں میڈیا والے نے آخیا نا سکار جن گلا علماء کرام تو گلف نہیں ہونی اگو نے میری ملوانے دی اتفاق دی اتفاق دی دے خلاف بھی فتوا ادھر پکڑتا ہے کہ ادھر راول پنڈی کا علاقہ ایک گم نام بے نام و نشان شخص سے, سے, سے وہ بھی اپنی بندوق, بندوق انہوں تیل پہ لاندھا لاند ہے تو نالیاں میں چھپوکے پہ, پہ, پہ ماردھا ہے اے رے بس, بس وہ جاندھا ہے یا انہوں دا رب جاندھا ہے تو انہوں رسول جاندھا ہے انہوں دے دماغ اچھکی گال لے گا راہتے وہ اپنی بندوق پھڑ کے بیٹھا ہے بے نام و نشان بندھا ہے جاکون انہوں نہیں جاندھا انہوں دے کل بڑا ہوتا کوئی نہیں بندوق نل ہے پتہ نہیں سوچ کے میں نے جیڑا جاڈے نبی ناموس کے قانون نالا قانون آخر نزدیک مسلمان یا کام کرے سیکیورٹی کے قابل ہے کہ کتے مار مارتے قتل کر دیں گا یا کچھ کہ جڑے حکومت والے ہے کہ اس کو قتل کرتے اس کی زبان مگر انہوں نے اپنے حرام سادے دے ثبوت دیتا ہے نے بجائے سلاح دے ہائی الرٹ سکیورٹی گینے چنے چنگے پہلوان ہے مضبوط قسم کے ہے بندوکا چنگی چنگیاں بھی تگڑی تگڑی کرا جی سلمان تفریح دی پوری عبادت کرا جی کیوں سنی جیندے نے ہو سکتا ہے ناوی اے اخوار، اپا تیریاں تو, تو سمجھ سمجھ انوکھا اللہ تعالی رات نہ کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا خیر ہویا کہ ازادی دا لمن ماستے. کشتی دی ازادی دا لمن ماستے. اسلام آباد دندر. دندر. روٹی خان دی خاتر. بار نکلے پندرہ سولہ سبے حفاظت کرنا لے آئے سن ہال تک بھی نہیں جانتا کہ کون ہے کوئی بندہ ہے دنیا ممتاز حسین شہید کر رہی ہے آپ نے اس کے گل سلطان سرا جی نے جدید تاریخ پڑی ہوئی جنگ پہ ہے بھی نے اپنے مجاہد نہ تلوار نہ اٹھانی گھوڑا گلے فرمایا ہاں دھوکھے آپ سرکار نے فرمایا گورنر صاحب تسا یہ گل کہ نبی ناموس عزت آخر اگو اس غازی نے فرمایا سرکار تس مسلمان جے مسلمان دیتے مسلمان زبان میں کالا قانون ہے میں اس ختم کر کے دم لوا گا نہیں رہن دیاں گا پھر آپ نے اپنی بندوق وال دیکھا غیرت کر کدو اٹھیں گی آپ نے سیدی کیپڑا مسلمان جڑا میرے نبی شان چندر ہے جدو بھی کوئی بڑا کنجر مرد اخبار کے اندر آخری دیدار کرایا جا اخبار کے اندر اس آخری دیدار پٹا آخری دیدار ہے بے دا آخری دیدار ہے پر اس سور دی نسل دا آخری دیدار نہیں کرایا گیا شکل قابل ہی نہیں دے رہے منہ بوری چڑھائی ہوئی اسی، دنیا جاندی ہے پرندے، اور بھی دا بنا بنا, بنا, بنا, بنا دا، دھوم دھوم کے گوم گوم کے اپنی زبان حال دے تصا نبی گلاب جی آسانی سے نبی کے گلاب آ سان بھی آ سکتا چیڑا دیکھا یارو خرید کر بس جو ہونا سی خدا منظور ہویا مر گیا نہ تیری قادری رحمت اللہ تعالی لے آپ دے ہاتھ دے اندر ہتھ کڑیاں بنے جیل تک پہنچایا گیا پوچھا گیا آپ نے فرمایا انہیں میرے نبی شان دے اندر جا نبی سن سنیا نو پہلا ان شداد انیس سو ستانوے کیس پیش کیا آپ نے سزا موت سنائی گئی ہے ایک قتل اور جس وقت سدائے موت سنائی گئی تعلقدار انہوں نے سوچا بھائی اوی بات تو نہیں بننے لگی ہائی کو جس وقت مقدمہ پیش کیا دہشت گردی تین سو دو ہاتھ ادھر سوچا نہیں وہ جہاں بڑے تعلیم یافتہ بیٹھے چھوٹی نہ چلے جامع قوم دے دل دماغ ہے جس وقت ہونا تعلیم یافتہ دیکھ لام کا مقدمہ پیش کیا گیا جو فیصلہ ہائی کورٹ نے کیتا ہے صحیح پھر کی صحیح ہے ہائی کورٹ نے آخ سیون لہذا سزا موت نہیں سنائی جائے گی نہیں تین سو دو تحت موت سنائی جائے گی اور سیون اے تحت دو سو ہوئے کہ ہوئے دے اندر خیال آیا میں ایک سدر سرداری نا آپ دیار گاہ کرنے ہو سکتا ہے بڑے رحم دن وہ جرا خط پہنچے سن ہیر جائے گا خطر کی لکھیا گیا زرداری اسلام ہمیشہ گستاخا نو ہے اور آشکا مت بنایا تو اسلام اسلامی حکومت جہاں ہے سن دی تاریخ زندہ کرو تنگریز حکومت دی تاریخ کرو ہر وقت ہی جی ہر وقت کسی پوچھا خیر وہ ستارہ کروڑ عوام لا کے بادشاہ بنیا اپنے آپ اقل اور ا اخری دی آخری چوٹی رسول پتا ہو گنجے گرو ناسا غازی ممتاز حسین دے کے پیشاب تار کے کٹر سے ندی آئے یاد رکھ لو آسکا دیر لو کوئی پندر نہیں پہچان سکتا جہاں جاتا رسول پہچانے گا جن کے سینے والا اور تسا میری گل بھی سمجھ رہا ہے کوئی نہ لوگ سونے پھر بائیس بیس جنوری رات اتوار اور سمار درمیانی بال لوگ رائے کے مطابق چار بجے دی رائے کے مطابق سوا چار بجے دی رائے کے مطابق ساڑھے چار بجے ہے ماں پیوسی ایک گل سننے انگلی پکڑی آخر بو جی ہی چلیے آپ نے فرمایا بیٹا جا میں پیچھے آ رہا تو انڈیا کچری جائے او پتا ہوئے غازی ممتاز خادری عشق تو دی شان کی ہے ہٹا hudai is حضرات التوجل سبحان الله وقت بالکل <سؤال> میں پیش کرنا میں مختلف دے دی کر کہ قانون قانون قانون کی قرآن دا حکم دی ہو گل آگے گی، ایک پاسے کر تو ہر شے سڈے ہتھوں گل ہو جاوے ہم جان چلی جائے مال چلا جائے اولا چلی جائے ممو گا ہو پر نبی ری گوارہ نہیں کر سکتا ہائے درویب سجنا ہے قرآن دا حکم قرآن دا حکم کی ہے کہ دا مارکر مخصوص علاقہ شریف حرم مخصوص حد اس حد کسی نو قتل <سؤال> کرنا جائز نہیں ہے جانور کی زخمی کرنا مار دینا جائز نہیں ہے سد کے جا جد میرے نہیں یاد رکھ قتل کرنا میں قتل کرنا جائز نہیں, ہے. میں قتل کرنا جائز نہیں ہے. پر سن یہ قانون کم پی ٹوٹ د قانون کٹ حضرت عمر پاپ کا دور آپ نکل گیند ہاں جڑی تھانے سنسائی پاکری لما پہ ہوا ان سینے دیا پال ان کو آتے نے پدری جی ساڑی گیند سنو واپس کرو ان گیند واپس نہیں تنکار کر دکے بدیا محمد میں عیسائی وسیلیا نو مسلمان نبی پاک دا نام آیا میرے نبی بکواسا شروع کر دیا بوکنا شروع کر دے پان ضرور سن پر ہاتھ کے پکڑے ہوئے سن نے انجا پتا چندر لہرائے اس واپس نہیں کرنی فیتنا کرنا سارے ندی نیو بانک نے ڈنڈے مار مار کے آن پار چھ آئے جانوں مکا چڑیا ہے بالا دل غیرت پیدا ہو گئی اس کی نہیں بھی جلو کہ قانون کی گل کر قسم خدا کر میڈیا اور حکومت بغیر لکھ کا بتوا سی جا جنادے پہنچا ہوا کیوں پڑے نے کیوں پہنچے نے شہید جنو لگے نے یہ گلا اخبار بھی لکھی ہوئی آپ آسی پوچھا گیا مسکرایا گیا آرما نارو مینوسی پسبا نظر پیتا یارا درویش آپ بڑے دکھ دیتے جاندے سن جیل بڑی تکلیف تیرے میرے دکھ کیوں یار یہ درویش میرا گاؤں پاک میرا فرما فرمایا لیا جی دو جی دو بو بو دل پہچے جی دو تو لچت اس طریقے سجنا رب دن تو پڑھا ہوا جناب سیدو سبلو تدری جدو جنابے دل سانے مارے سن اور تانے بی بی نوکر شرک ہو گئی اپنے پروایا جو میں بخار جناب بسرے مطلب, مطلب, مطلب, مطلب, مطلب آپ سرکار بیبیاں انہوں نے مطلب مطلب دے اندر چڑیاں پکڑیا ہوئی سیب پکڑے ہوئے پھل پکڑے ہوئے جدر جی جی لگی نے جناب انور نظر آیا رب دنتا وقبار اپنے ہاتھوں کٹیا نہیں کٹانا ٹکڑے ٹکڑے کر چو سب نے سلادو اسلام کا حسن دیکھا اپنی انگلیاں انگلیاں گالی صاحب کروا دیتے جدو سارا دن کھلو کھلو کے لک جیسا سو رات نو چہرے استبا نظر آتا سی جی بارا آئے کرالا دیا قدرت نے میرے مولا تالا دیا حکمت بڑی داٹیا شانے حالے تک تے میڈیا نے دسیا نہیں میرا اندر ماں سنی مسلمان بیٹھا ہونا سوچنا سی اپنے کپڑے بھی ایک بار اس دید دیدار ضرور کراگا جنسا دیکھا ہے سمجھ لگی ترجم باپ کے کول پوچھا گیا آسکا کی تاریخ ہی بڑی آپ کے گیا سونے تیرا نوجوان پتر چمر و یار جاتا نوجوان پتر مر جائے پیو دی گڈ توڑی ہو جاتی جام جائے ہوا آپ فسی چڑھایا گیا آشک نو جدو روح برباد کر گئی ہے دوبارہ چڑھا دیا دوبارہ چڑھا دیا پوچھے باب گیا بابا جی, جی لگتا ہے کمر تری ہو گئی بابا فرما فرمایا دنیا والے ایک پتر سی اگر ابلا لمین ہزار پیارواری سونے فرما فرمایا جی ممتاز میرا یارواں دنیا بھی بکرے دل میں گلا ممتاد سرادری دی لٹکی لوش پہ بابا سولی سبق دے گیا او دنیا لیا یاد رکھا جے جدو نبی ساموس کی نہواہ نوکری کی پرواہ کرا جائے ہاں نہ اپنی جان کی پرواہ کرا جے وہ میرے باغ جان دیا جے وہ میں گم نام تھا رب نے مینو شان دتی ہے جدو نبی دوں تسا جانتا نظر جاندا ہاں کدے ہو سکتا دیندار دین دار بندہ سلام لینا گوارا نہ کرتا اج, آج, آج تے ممبر تہ کے تقریر کردی فخر محسوس کرانا بیان کر دیا دے دے فخر دے محسوس بجارا سن آپ لاش جلو مینو سبق خاموش سبق او کیے دنیا لو جنی دیر تک اس تے اگریز قانون روے گا نبی محبوج نہیں کیونکہ اگریز قانون جن سلمان تاثیر دی حفاظت کروائی ہے اس دے پھندے تک او نوجوان نارا مارا کہ جی تر جانسار بے شمار بے شمار ہاتھ دے اندر کتاب پکڑی ہوئی ہے محنت کا کرنا وا چلو مینو بھی کوئی نوکری لب جائے نہ <موسیقی> اس قانون, تے چڑھایا اے قانون, اے تے قانون, <موسیقی> قانون والے سارے مرجان جان کٹر اندر سان کوئی پرو نہیں ہے اسا قانون منہ قانون چودہ سو سال پہلا میرا گیا بتایا صدر یارو کو نہیں معمو شریف پاکستان وزیر اعظم نواز شریف. وزیر وزیر وزیر شہباز نواز شریف صاحب نو شباش شریف صاحب نو بڑا پرانا ہی جانتے سا کتی نسل بڑی دیر تو ساری گل پہ ہوئی پر جا رحیم شریف سنا ان پہلی بار بھی پتا لگا بھی کت پڑھ کے تیار ہوئے مدرسے جامے پڑھتے رہے مامون شریف کتنے پڑھتا رہا نواز کوشش کرتا ہے چکر منہ رالا گرن کہ ان شو پیپر ڈبا سارا گلا ہو جائے اُنہ کی پتا ہو ح سوچیا حالے تک تینو پتا نہیں کس سکول نے سوائے بدماشا دوار نے میرے نبی سردار نے رب کے خوراک نے کالوس آسکا نولیانے وہ جہاں اپنے مامے نوں خوش کرنے کی خاطر خاطر اگریزاں جنہوں نے وفاداریاں نے اگریزا میرے محمد مستفا قرآن دے قانون تک نہیں سمجھا تعلیم نے انگریز نے کی دکھا اگریز نے, نے کہایا ناس ایسا, نا آ... ایسا ماحول بنا پسمت بنا, بنا, بنا دیاں, بنا دیاں بنا بنا گے سونے کیڑا کیڑا بندہ سامنے بیان کرے کوئی پتر لاش ہوگے تین غصہ لگے گا شہید تے لٹکا گیا او اس وگرنا تاریخ یاد جس وقت الدین شہید انگریز نے سزا سنائی سی نا آخر سزائے موت, موت ایک بارا ایک ہے تو یارا تاریخ نے پلٹا تخوش تعلیم کس منہی تاریخ نے کوٹ کوٹ رہ نظام انگریز پرہی طوری کلمہ کلم قرآن اپنے آپ کے سول سدار ایک بارہ نہیں دو بارہ سدائے موت ہے وہ مسلمان آ وہ کب سوچے گا جب آئے گی کہ کیڑی تعلیم ہے جس نے دے دیا اتنا مسلمان صدا سنا دوارا ایڈی مفاداریاں آخرکار نہیں منو گے <سؤال> تے اپنا نقصان کرو <سؤال> گے خیر <سؤال> اگر آج, آج, آج, آج, آج, آج اک نہیں کھولو گے سمجھن <سؤال> دی کوشش نہیں کرو گے اپنی اصلیت تو تے غور نہیں کرو گے اک شے ایسی جڑی تہاڈی اک ضرور کھول دے گی نے نہیں قران نہیں کھولنا ہن قران نال تہاڈی اک معلوم نہیں ہوندا نبی دا فرمان تہاڈی اک کھولے معلوم نہیں ہوندا ہاں واحد اک چیز ہے جنوں موت آکھ دے موت موت اکھ گی مو تاری خوی پہ نظر نہیں کرو کرو آ رہی انتظار کرنا جو پھر نتیجہ نکلے گا سامنے آ جائے گا آخر پیر بہو شیر سبحان اللہ برما ہسدت آیا ہوئی روی پنٹنا سکری بٹنا